کیا انہوں نونگوننا نی نگاہ کی اسمانوں ہے اور زمے کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنا اور یہ کہ شاید ان کا ودہ نزد کا آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یہ لائیں گے